اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصحت اور ہر چیز کی تفسین اور فرمایا اے موسا اسے مضبوطی سے لے اور اپن قوم کو حکم دے کر اس کی اچھی باتیں اختیار کریں انقرب میں تمہیں دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر